مسل العلم مسل کمانا مثال جیسے آپ گزشتہ حدیث میں پڑھ کے آ چکے ہیں مسل الدی علم علم حاصل کرنا کمسل کنز ان کنز کہتے ہیں خزانے کو مال و دولت کو لا ينفق منه انفق ينفق مانا خرج کرنا ينفق مجهول ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مصال العلمیں اس علم کی مثال لا ينتفع بھی کہ جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جاتا ہو کمسل کن اس خزانے کی طرح ہے لا لافی صبی دلہ کہ جس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہو کہ مثل العلم لا ينتفع بھی اس علم کی مثال کے جس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا کمسل کنزن لا ينفق من اس خزانے کسی ہے کہ جس سے خرچ نہ کیا جاتا ہو فی سبیل اللہ اللہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جس طرح مال اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہو اور وہ اس سے مال کے حقوق ادا نہ کرے یعنی اس کی زکوٰۃ نہ دے اور دیگر جو بھی حقوق ہیں تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں مال کو ڈال دیں گے اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یعنی وہ سانپ کی شکل میں ہوگا مال اب جس طریقے سے جو نقصان اس بندے کو ہوگا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال سے خرچ نہیں کیا مال کے حقوق ادا نہیں کیے اسی طرح وہ عالم ہوگا کہ جس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور اس نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا نہیں اٹھایا اس طور پر ایک تو یہ کہ خود عمل نہیں کیا اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی سزا دیں گے اگر تو علم پر عمل نہیں ہے علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی مثال دی ہے گدوں کے ساتھ مثر اللہ دینا تورا سم علم کم اصل یح اشفارا کہ جس طرح ایک انسان گدے پر بہت ساری کتابیں لاد دے وہ گدا ان کو اٹھا کر تو لے جائے گا لیکن ان کتابوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو اسی طرح ایسے عالم کی مثال کہ جس کا اپنے علم پر عمل نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے کہ گویا گدھا ہے اور اس نے بہت ساری کتابیں تو اٹھا لی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے استفادہ نہیں کر سکتا تو بنیادی چیز یہ ہے کہ علم پر عمل پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہو جب کبھی بھی موقع ملے کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر علم پہنچانے کا تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا علم اللہ تبارک وطالعہ نے دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے عنی ولو وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں اگر ایک بھی پہنچے یعنی جس قدر تمہیں صاف اور بالکل نتی ستھرا علم اگر تم تک پہنچا ہے میری طرف سے تو تم کیا کرو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ تو اب یہاں پر بتایا ہے کہ جس علم سے انتفا نہ حاصل کیا جائے فائدہ حاصل نہ کیا جائے وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ خزانہ وہ مال کہ جس کے ذریعے سے کہ جس میں سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں یعنی کل کیا دن جس طرح وہ مال انسان کے لیے وہ بال بن جائے گا اسی طرح اس عالم کے لیے جس کو اللہ نے علم دیئے ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا اور دوسروں کو اس ایل کا فائدہ نہیں پہنچایا تو وہ علم بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا یہ بقیہ لوگ کہاں ہیں جی اگر آپ لوگ ہی ایڈ کیا کرتے ہیں تو پھر آپ میں سے کوئی کال کر لے تاکہ سب کو ایڈ کر لیں میرے پاس تو اتنے سارے لوگ ہیں نہیں ہیں کال میں نے کی تھی جی تو مسل العلم لافعبی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ترجمہ دیکھیے مسل العلم مثال اس علم کی لا ينتفع ابی کہ جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے کمثل اصل کنزن اس خزانے ہے لا ہے لاف جس سے خرچ نہ کیا جاتا ہو فی اللہ اللہ کی راہ میں تو اس علم کی مثال کے جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جاتا ہو اس خزانے کسی ہے کہ جس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہے دوسری حدیث, حدیث نمبر 71 افضل الذکر لا افسل الح اللہ و افضل الدع الحمد للہ افسل الزکر افضل الدع الحمد للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکر افضل افضل معنی سب سے بہترین اعلی ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل دعا جو ہے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے کیا مطلب اس حدیث کا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دے دیا گیا اور بہترین دعا الحمد کو قرار دے دیا گیا وجہ یہ ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو لا الہ الا اللہ کو قرار دے دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں. ایک لا ال ہے اور دوسرا الا لا عام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام کے تمام معبودان نے باطلا کی نفی ہے لا علام کوئی نہیں ہے معبود تو غیر اللہ کی نفی ہے اس میں اور اللہ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و کا اثبات ہے کہ اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے تو سب سے بہترین ذکر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں غیر اللہ کی بالکل یا نفی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہو صرف اور صرف اس بات ہو یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معبود بنایا جائے اور اسی کا اظہار کیا جائے اور اسی سے محبت کا اظہار ہو یعنی تمام کے تمام غیر اللہ جتنے بھی ہیں ان سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان توجہ کا مبضول کرنا یہ سب سے بہترین ذکر ہے اس لیے اس کو بہترین ذکر کہا کہ اس میں ایک تو غیر اللہ کی نفی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اثبات ہے وہ افضل و دعا اور بہترین دعا الحمدللہ کو قرار دے دیا گیا کہ الحمدللہ سب سے بہترین دعا ہے دعا کیسے کہتے ہیں جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس سے کچھ نہ کوئی چیز مانگتا ہے اور اب الحمد للہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو اللہ کی یاد بھی پائی جاتی ہے اور دوسری مانگنا بھی پائی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد تو ایسے ہے کہ کہنے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کر رہا ہے اللہ کی یاد بھی ہوگی اور مانگنا کیسے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ کہ جتنی نعمتیں موجود ہیں وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ تو یہ خود ہی اس کے اندر دعا ہے کہ مجھے مزید نعمتیں ملیں مجھے مزید نعمتیں ملیں کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں اب ان پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تاکہ مزید نعمتیں ملیں تو یہ خود الحمد کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور یاد بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی ہے کیونکہ موجودہ نعمتوں پر اگر شکر کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں دیتے ہیں تو گویا خود گویا شکر ادا کر کے مزید نعمتوں کا طالب ہے مزید نعمتیں اللہ سے مانگ رہا ہے اس لیے افضل دعا کسے قرار دے دیا الحمدللہ کو تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کو کیوں کہا اور بہترین دعا الحمد اللہ کو کیوں کہا تو یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے یہ کبھی کبھی بھی امتحان میں بھی ایسے ہی آتا ہے افضل لا الہ الا اللہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے سب سے افضل ذکر ترجمہ یوں کرتے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے وہ افضل العاء الحمد للہ اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کیوں ہے اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کی نفی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کا اس بات ہے اور الحمد للہ کو افضل دعا کیوں کہا اس لیے کہ الحمد دعا کا ہر پہلو بنیادی پہلو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں الحمد للہ میں اللہ کی یاد بھی ہے اور مانگنا بھی ہے وہ اس طور پر کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اسے نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو گویا یہ پہلی نعمتوں پر شکر ادا کرنا گویا مجید نعمتوں کو طلب کرنا ہے حدیث نمبر بہتر سیونٹی اول الجنت یوم قیامت اللہ دین یا اول کا ماننا پہلا من يدعا دعا يدعو يدعا مجھول کشیر ہے جسے بلایا جائے گا الى الجنة جنت کی طرف يوم القیامہ قیامت کے دن اللہ دینا و لوگ یا حمد حامد یہ مدع تعریف کرنا فس روسروا صرف مانا خوشی سے ہے ضرر سے مانا تکلیف تو فصر روا ذرو خوشی میں بھی اور غمی میں بھی تنگی میں بھی آسانی میں بھی یہ سارے معنی کر سکتے ہیں آپ اللہ جنت یوم القیامت سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا جنت کی طرف قیامت کے دن الذین وہ لوگ ہوں گے یحمدون اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہیں فر خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی السرع خوشی میں تنگی میں تو خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں سب سے پہلے قیامت جن پہ دن ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے خوشیاں ملیں تب بھی اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تب بھی ایسا نہ ہو کہ جب خوشیاں ملیں نعمتیں ملیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کی حمد بھی بیان کرے لمبی لمبی دعائیں مانگے لیکن جب تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ایک دم سے خدا کا نہ شکرا بن جائے اور اسے بھول جائے نہیں بلکہ اس کا تنگی آ جائے تو لمبی لمبی دعائیں مانتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ بڑے عزو کے, کے ساتھ لیکن جب خوشیاں ملے راحتیں ملے سکون ملے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے خوشی میں رہ کر بھی اللہ کا شکر ہو اور غمی کی حالت میں تو بھی اللہ کی یاد ہو ہر حال میں اللہ کی یاد رہنی چاہیے جب نعمتے ہوں خوشیاں ہوں راحت و ہو, آرام چین و سکون ہو تو اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جب حالات آ جائے پریشانیاں آ جائیں دکھ آ جائے غم آ جائے تو اللہ تبارک مطالعہ کی ان حالات پر کیا ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے اول الجنت جی اول الجنت پہلا وہ شخص جسے بلایا جائے گا جنت کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن الذین وہ لوگ ہوں گے یحمدون اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں فص ثرواء خوشی میں بھی و ذرا اور تنگی میں بھی اولمینا الاجنتِ پہلا وہ شخص یا سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا سب سے پہلے معیلع جن لوگوں کو بلایا جائے گا ال جنتِ جنت کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن اللہ وہ لوگ ہوں گے یحمدون مدون ابوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں سر ہوا خوشی میں بھی واہ اور تنگی میں بھی جی تو یہ ٹوٹل آپ کا سبق ہے آج کا جی کس کا ترجمہ ہو گیا ترجمہ یہ دوبارہ کسی حدیث کا ترجمہ کرنا ہے چلیے تینوں حدیثوں کا پھر سے ترجمہ سن لیجیے مسل اللہ بھی مثال اس علم کی لا ينتفع بھی جس کے ذریعے سے جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جاتا ہو کہ مثل کنزن اس خزانے کسی ہے لا ينفق منو فی سبیل اللہ جس سے اللہ کی میں خرش نہ کیا جاتا ہو افضل الذکر لا الہ الا اللہ هو. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے و افضل الدعاء الحمدللہ اور سب سے افضل دعاء الحمدللہ ہے اول من یدعا الالجنتِ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا اولو سب سے پہلے مَ دعا جن لوگوں کو بلایا جائے گا الاجنتِ جنت کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن اللہ وہ لوگ ہوں گے یحمدون اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں فصل خوشی میں وضلغاء اور تنگی میں بھی چلیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر وافیت سے رکھیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں مجھ سے میت اللہ تبارک و تعالی آپ کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام تر خوشیاں تمام تر راحتیں تمام تر سکون تمام تر چین اور آرام ہم سب کا مقدر فرمائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ